اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلہ سے پیٹ پھیر دیں گے پھر کوئی حمات نہ پائیں گے نہ مدد گا